وہ لال کے پا ل خدا اللہ, خان اللہ. خان اللہ. جدا جدا کرتے ساتھ تصدیق اللہ پھر ان گے پریشانی پڑے اپ در جنہ کے ذکر شریف اکٹھے ہو جاؤ سردی بھی ہے پر رل کے دعا کرنے کہ ماشا جتنے کرمی جو ایک کرنی ہوئے گی دوسرا پیاس ہوئے گی تیسرا یار دی یاری نہیں ہوئے گی دوستوں دوستی نہیں ہوئے گی ماں پیار نہ ہوئے گا باپ دی شفقت نہیں ہوئے گی نفسی نفسی راؤ ہوئے بارگاہ تحریر رل کے دعا کرنے رب بلا اس ستی سدقال ربو رب العالمین قیامت والے نے ساتھ ماشا جی کر کے ناچی اس پنڈ کے اندر تین متین سالانہ محافل کے اندر حاضر ہوتا رہا بعد آج بھی موقع اللہ دی بار گاہدار ہے اس دوستوں شریف کا اہتمام کیا بھائی محمد شکیل شفیق صاحب شفیق زید اللہ ہوتا جتنی دیر بھی بیاں کرے گا اگر جناب نے دھیان دور دمجھنے کی کوشش کی تو ان شاء دل بنے گا تا دل فیصلہ کرے گا جو بیٹھے ہاں گفتگو سنی کتاب سنی ہے گل بات سنی ہے سارے بیٹھنے تک مل پہ وقت نہیں دیکھو محسوس نہ فرمانا کہ کئی بزرگ یہ تشریف فرمان ہے سفید داری تو میں اونچی جگہ تے بیٹھا ہوں ذرا نیمی نیوی تھانے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک مجبوری بھی ہے کہ جس مجبوری بنا دونوں جگہ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اچھی طریقے گائے مجھے بکری دو کلو دھو لینا ہو دو, دو کلو یا ترائے کلو دھو لینا ہونے بھی پیرا بچھنا میری بات کچھ سمجھ رہا ہو نہیں رہ دیکھو نا Oho. بھی دو کلو دے ترائی کلو دھو مجھے گائے لینی پیروں میں بیٹھنا پہنا ہوں چاہیے جی صاحب آپ پیروں کے اندر بھی نہ بیٹھا کھڑوتا میرا ماں میری بےزتی نہ ہو جائے میری عزت نہ کٹ جائے تو پھر مجھے دھو نہیں لگ سکتا دھوک لگ واسطے نو جی مجھ دے جانور جانور پیرنا پہلے یہ بھی خدا رسور دیا گھجن واسطے بھی پیروں چہنا پہلے تو دوستو میں کوشش کر جانوروں گل کچھ نہ کچھ سمجھا جا پلے پا جا کیونکہ خطاب دا تقریر دا آواز دا مقصد کی ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقیدے دی بھی اصلاح ہو جائے اور عمل دی بھی اصلاح ہو جائے اگر بھائی جان تھی گل آم ہے میں تقریر روک دینا لا, کیونکہ آپ گلیں کرنی ہیں اگر تو سو گل آم کرنی میں اپنی تقریر روک دینا تو سال پوری کر لو اس بعد میں اپنی تقریر ابھی جاری کر لوا اس ویسے ویسی بات نہیں لڑائی جگڑانی بڑے پیار محبت گلیں بات کرنی بات سمجھو آج دی خطاب کے اندر میں تمہوں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ شام دیا والد بھی باتیں پیش کراگا دسیا جائے گا لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کیا آآ... آ... قطرے کو سمندر زرے کو ستارہ کرتے ہیں کون کو خم آ جاتا ہے جب وہ زلف زل سوار اس نا. کے ان انشاءاللہ اللہ مزید یہ ہے کہ وہ دوستوں گلیں بھی ہو گیا جنہاں دوست نے کلما بھی پڑھیا سنا بھی گلیں ہو گیا جنہاں نے کلمہ بھی پڑھیا اپنے رسول کے غلامی اور مستفا دا ایک کلما سجایا تے گایا تے پھر بھی درد ملاوٹ کر کے مسلمانوں تو دکھا اج وہ لوگوں گلیں ہو جان گیا جہاں لوگوں نے مسلمانوں کے کلما پڑھ کے پھر دھوکھا فراڈ کیا اب وہ لوگوں گل ہو گیا جہاں لوگوں نے کلما پڑھیا آدی آپ مزور کا غلام بھی اخوایا تیر کیتیاں تے یہ چوری دا پانی آدی فصل میں اج وہ لوگوں گلیں کریں گے جنہ لوگوں نے کلمہ بھی پڑھیا پھر یہ ہے کہ حیرت بھی, بھی نہ آدی اک دین کے اندر ہیا پیدا کرنے کی کوشش نہ نال بھی گلیں ہونگیا جنہ لوگوں نے کلیاں بازاروں کے اندر نکل کے نعرہ دے ماریا غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے پر اپنے چہرے کے نبی کی سنتوں کو سجانا لوگوں کے بھی ان شاء اللہ ہو جیز کچھ کچھ ہو جان جہاں لوگوں نے کلمہ پڑھیا آدھ آپ کو مسلمان اخوایا عاشق رسول اخوایا کہ نبی دی غلامی واسطے اپنے آپ اپنے سر کو رب کے گھر کے اندر اپنے متے کو ٹیکنا گوارہ نہ کیتا. آج اونا نال بھی گلو کچھ کچھ ہو جان گیا جنہاں نے یہ ہے کہ آج آپ کو آخیا رب رب کا رسول اتحر شا اس گل کو لب جاتی ہے پھر بھی ایک چودھری لکڑدار ہے نکے کے کام واسطے ستر ستر بارہ اندر گوے کا چکر کٹنا گوارا مگر پنج نے کلمہ بھی پڑھیا ادھیاپ کو مسلمان بھی سجایا ادھیاپ میں ہزور کا گلام بھی سدایا آخیا نبی کے نام تے جانا دے دیا گے پر جب مار رمضان کا مہینہ آیا جیسے نگر پتہ نہیں ہوتا انہوں نے بھی خبر نہ ہوئی تے بھی اپنی کیتیاں خدا خدا کی شرما انہاں تو ہٹ کے رہا کردار بنا کے نہایا اج وہ لوگوں بھی گلیں ہو جان گیا جہاں لوگوں نے کلمہ پڑھیا جنہاں لوگوں نے یہ آخیا, ای آخیا. ای آخیا. دلہا مدینے کے تاج تار من پر جس وقت اپنے پتر کو دولہ بنایا تو پھر حیرتا بازار بھی رلایا پھر جنابے والا گھر کے اندر ڈگ چلا کے نبی کی شریت کو نبی سنت ادا کر دیا تریقہ سکھانے ہندو والا یہ جنابے والا یہ اختیار کیا بھی گلا ہونگیا تشاہی دسیا جائے گی سونے ہو مسلمانی اس خالی ملان کر دیا جائے جناب والا ملان بھی ہوسلانا ہوا محمد چار یار حجی خواجہ ویسے تقریر تو میں کرنی کرنی ہے یہ دسوت ٹھیک ہے طبیعت خراب ہوئی پیٹ تو ہو بندہ یہ ہے کہ میں پکی وغیرہ میرے کو میں کہ چلو دے دیا گیا کوئی آرام سکون آ جائے یہ نہ ہوا لگے ہی رہا تو اس بعد پھر یہ ہے بعد پتا لگے بھی سارے بندے لاج ہوا ہی بھی کوئی توک نہیں بنتا ویسے میں تمہوں نہ ایک مثال دے دینا مثال ایک میرے سن لو گل ہے گلیں قرآن ہو ساتے اندازیاں کیوں کردھر ویکو تتا ہے بچا جی چھوٹا ہوں نا تو ماں دے پانی ملا دیہ ہزم کر جائے اور گل کرمجھ آئے گی یہ ہے سوکھی گل گل مثال گل مثال دیا گا ان شاء یہ ہے بھی تقریر تمہیں بھولن نہیں لگی جی ساری نہ یاد رہی تو ادی پچی ضرور یاد رہے گی نشال میں ایک مثال دینا مثال ویسے گل بڑی سمجھ آنے زمانے ہوتے سن شراب دیجا مٹی کے بنا جائے آوی پکائے جاتے سن آویا پکائے ہیں ویسے ایک گل یاد رکھو بلب بے روشنی داس پرانے زمانے کے اندر ہوں سم چراغ چراغ بھی روشنی دین بلب بھی روشنی دے ہے نا مگر یہاں دی روشنی کے اندر ایک فرق ہے فرق کہ جا دے تھلے انی تے اتنے چان ہوں گل میری سمجھ ہے تھلے کی ہوں کیلب بل گور کرٹکیا ہو بلب لٹکیا ہوئے فی الحال اتنے لٹکیا نہیں ہویا تم دکھاوا اچھا لٹکیا ہوئے نا تھلے روشنی ہوں ہے تو اتے نیرا ہوتا ہے میں کوئی گل کر رہا تھلے چراغ تھے کی چوپراؤ مینو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر یہاں ہولی بولنا تو میرے ہولی ہی نہیں ہے وہ گولی کے رکھو گے نہ میرے سنینا نہیں ہے گل سمجھو تھے اتنے کی ہے چان ہے جی بلب ہے تھلے کی چانن ہے اسے کی ہے فرق کی فرق کیوں ہے حقیقت دے اندر بندیاں دے دماغ سمجھایا جا رہے میری گل یاد رکھا جی بزرگ فرما نے یہ بندیا کی سمجھائے جائے دماغ سمجھائے جا رہے ہیں زن سمجھائے جا رہے ہیں بھی پرانے زمانے جس زمانے چ چراغ ہوتے سن بندے کے دین کی ہوں نمانے کے اندر جس زمانے چ بلب نے بندیا دین کی نے بزرگ فرما نے بھی نواں زمانہ ہے نا آئے نا یہ زبردست ہوتا سر تھے بامے دھیرا رہے اور سوکھے رہیے پر سارا رب بھی راضی ہونا چاہیے سارا رسول <سؤال> بھی راضی ہونا چاہیے علی گل میں ویسے ابھی کرنا ایک گل یاد رکھو چھوٹیاں چھوٹیاں گلر بڑی بڑی بڑی گل جی یاد رکھیا جی ہاں اللہ تعالی نے وڈے راز رکھے ہوئے بھی تو رہ جاؤ ایک منٹ صرف ترا ویخو ہوکے والے بارہ ویکو ایک منٹ ہر میں ایک گل دسنا چاہتا بس ٹھیک ہے ویس لار بار نہیں دیکھنا گل سمجھو دیکھو میں تمنوں دسن لگیا نکیا نکیا شہر مولا علی فرما نے وفی کل شہ لہو آیتن تدلو علا انہو کہ جی شہ ویکے گا تین سمجھ کدھر دیکھوجو یہ کوئی قیمتی شہ نہیں ہے بابے ناراض نہ آنا ایو نہ میں گل کر لگیا کوئی قیمتی شہ نہیں بزرگ فرما نے بھی گل ہے بھی جی بابے ہل گئے ہیں سوچنا بھی جنہیں تو چون کی تکا لے کے آئیے ہوکا ضرور ہوئے گھر اگ تو کالے لیا ناراض نہیں ہونا ویسے تو ایک گل کر لگیا اے گال تو سن لو میں دعوے آخنا تمہوں قبر دیا کھدا تک نہیں گل بولن نہیں لگی جی گل کر لگیا یہ جا جی کا نا دیکھو اتنی کوئی وی شہ عظیم شہ نہیں ہوکا جا ہوا جزرگ کھچتے کھچتے کرتا بڑے بڑ کر بزرگ فرماندے نے ایک گل سمجھ نہیں آتی بڑ بڑ نہیں کر رہا ہوں آدھا ہے وہ مجھے بھی نہ لیا میرے اندر ترائے گلیں انجدی ہے اگر تا کر لگے نا آم بندہ نہ رب کا بن آتا ہے جڑ بڑ کرتا ہے آپ بڑ بڑ کیتی جا رہا ہے بزرگ فرما نے آ جا ہوا ہے میرے نال گل کر رہا ہوں وہ میرے پی نہ آیا کرائے گلیں اگر تا کر لے نہ تو عام بندہ نہ رہے رب بری بن جا گل سنو حیران ہو جاؤ گے یار توجو ادھر ویکو توجہ گل مجھے پی نہ لیا میں خودار ہاں خیرت کوئی منہ نہ لاسان کرتے چپ کر دے آخر کہ جنی دیر تک سان کوئی منہ نہ لا گل نہ کرے گا پتا ہے نڑیاں دو ہی ہے نا دو آدی نے مگر کھلوتا ایک لڑی نہیں سیر ایک پہاڑ ہے جن کھول آگے اگ مکا آخر ایک لب کلو کے رب ہونا تب کے بندیا کی خدمت کی جی کر رب تین اپنی باہر تیجی گل سن ٹر جائے گا بنو گے آخر ویکو میرے بل ویخو میری ایک نڑی جیڑی ہے وہ سی تکبر خروتی ہوئی گل سمجھا ایک نڑی سکبروتی ہوئی ہے او آج چکی ہے". ہے کہ کوئی نہیں. اے اے اگر یقین نہیں آتا اس طرح کرو دو بندے میرے گل کرنا پہ اٹھا کے بال کہ <س completes> <اے احسان> <تبع> اپنے سامنے پیاروں کی گل ہی تھی کوئی انکار کرے گا بچہ کتنے لے آوا گے میری ایک لڑی سروکی اور ایک نڑی چکی ہوئی ہے دسو جی ہوئی ہے اگ رہے ہیں نہیں جیڑی تکبر کھلوتی ہے رکھ رہے ہیں جیڑی جکی ہوئی ہے تو تبجو تبجو جہی سی تکبر کھلو گئی ہے رکھ رہے ہیں جہی چک گئی ہے وہ یقین آنے میرے نال چلو وہ قسم خدا دی کر کے نا پہنیں دن ہوے پہ رات ہوے دنیا چوکھ بھی چم رہی ہے سلام بھی پیش کر رہی سبحان اللہ, سبحان اللہ گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ آئی. اللہ. دیکھو. ایک چھوٹا جا بکار دش ہے ویس رب نے راج کگ چ میں میںال کر رہا نا چراغ چراغ دی گل کر کے پھر آپ تقریر والے آنے تک شروع ختم ہویسی گل نہیں بول پیا بھی ایسی ویسی بات نہیں کہ مجھے ڈر لگیا کہ ہو سکتا اتنے کسی کا جناد ایسی ویسی بات نہیں ان شاء اللہ جی تے واسطے چاولوں کا انتظام بھی کیا گیا تو تھی نل بیٹھو گے ان شاء اللہ گل سنو اپنے کول ہے کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم گل ہے گل اندر وزن ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نال کو, نہیں کو نہیں سنے گا نہ سنے گا تو سناوا گے گل درد اللہ تعالی دے فضل و کرم کے ہاں گا دی جی چراغ کی گل کر رہا سنا ہوں چراغ تک پورا کمرہ روشن کرتا ہے پر یہ ہے یہ بتی بھی چاہیے اندر بھی ہونا چاہیے دو ہی شہیا ہے نا ہوں ایک چراغ نکلے آئی سڑیا پچ پوا نہ پوے بتی آ جائے ڈبی کو میرا منہ روشن کر تیرے بارے سنیا ڈبی منہ روشن کر دیے ڈبی کی کر دیے مم. چراغ کا منہ روشن کر دیے تو چراغ آ کے کھہ روشن کر ک بتی ہوں آپ اتنے ایک تیلی نی پوری ڈبی کسا دئیے اندی بوتھی روشن ہوے گی ہوں یہ دسو بھی اندر ڈبی کا کسور ہے ان کی سڑی بجی بوتھی کا کسور ہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> آ گل <سؤال> دل سٹ کرے پھر یار سفاد بتی ہونی چاہیے تیل ہونا چاہیے ان شاء اللہ چریٹا مارا گفا دا ایک ہو بات سمجھو یہ بات اگلیاں گلوں سمجھن واسطے آسانی پیدا کر اللہ وہ بات کہی ہے وہ بات یہ ہے کہ میں کسی بندے نو آکھا کہ تسان آدے باپ دی تعریف سناؤ میرے لفظ تو سر سمجھ لو نا دیکھو اپنا دا سو بالکل سونا چل رہا ہے میں قریب کیوں نہیں کرتا اس واسطے بھی کوئی گل کھوج نہ جائے ٹھیک ہے گل سمجھان واسطے اے اس انداز بول رہا کہ کوئی گل پلے پی جائے بس ایک ادی گل ہی کافی ہوندی آ جنو بس کریو یار تھی کوالی تیرے درکار کسی بندے آخیا جائے کہ اپنے ابے کی تاریف اپنے والے کی تعریف سنا سنیاں سو تو سنا اگلا بندہ کہ میں سناواں گا ضرور مگر میں دس پندرہ بیس پچیس تیس پینتیس چالیس ریٹ بہت اگے چل رہا ہے این پیسے لوا گا میں اشارہ کر گیا اشارہ کر گیا دسنا واضح کرنا واضح کرناجو ایک منٹ بھی بول پو پچھلے ہو تو ویسے نا بڑے گے میں ویسے نہ حالت ویخ کے بڑا پریشان ہو رہا بھی ہے توجہ قیامت مت باپ کام آئے گا نہیں قرآن ہے یوم یفر رول مرف نقیب امیب ابھی یوم یفر رول مر آج جان گئے یار بلی چھوڑ جانگے یہ بڑے لمے چوڑے چکرنے ادھر میں فی الحال آنا نہیں چاہتا بلند کرنا لاہ آنا لاہد کرنے والا مدینے کا تاجدہ ہوئے گا میں تمہیں گا سنا اسے بس میں ہاں لگیا میرے روزے گا دے دے دیکھو گل کتنے باپ کتنے نبی کتنے باپ کبھی باپی یار باپ, باپ جما ہے مگر جاد لبیا وہ سچکی لبیا ہے نا کوئی جوڑ توڑ سے نہیں میں ہر گل کر لگیا میں کسی بندے آپ باپ کی تاریف سنا اگلا اپنے باپ اپنے پیو کی تاریف سنا واسطے پیسے اتنے رکھا سناوا گا کیا, کیا لگتا ہے گلت نہیں سمجھنا مطلب یہ ہے یار چاہیے دی. جن پا لیا ہے خون پسینا ایک کر کے آج موہ دیر خون چ پایا تو یہر بن گیا یہ ہیا بن گیا بھی اپنے باپ کی ترین سنا واسطے آپ کا پیسے رکھو میں تو گھر کرنا ناراض نہ ہوا جی یہ گل جیڑا بندہ اپنے باپ دی تاریخ سنا واسطے پیسے مکا وہ تعلق نہیں ہوتا ڈوگر صاحب فلانے صاحب سانو وقت چاہیے اصل کتاب سننا اصل نبی کی تاریخ سن لیے اصل نبی کے گھر کی تاریخ سن لیے اگلا آخے تی چالی ہزار روپیہ میرے اکاؤنٹ چ جمع کراؤ جمع ندی تریف سنا دکھاوے جاپ کی ترین پیسے بخا تھی ہوتا نبی واسطے پیسے بخاے وہی کوئی تلک نہیں ہو سکتا جا نبی تلک ہوئے گرت بلال لگوار سے لے ہوئے گا زبان سے ذکر مستفا جاری ہوئے گا ذکر خدا جاری یہ سوٹا تاری ورزی دا پیسہ ساڑی ورزی دس یہ گلا نہیں ہو گیا ابیا تکریر تاری پیسے ساڑی دی کر کے آبی تبریف کرتے جس تھانٹھے ہوتے سر نبی تسلی کر کے سر آپ رکھو آپ حضر نہیں لینا اصا اپنے مولا کو میری گل سمجھ آ رہی کوئی نہ آ رہی ہاں جے مولویا دا کسور ہے تو تاڑی ایک ہاتھ نہ وجتی ہے ہتہ وج دیے دے تصویر منگاؤن چلے میری گا تو سمجھ رہا کوئی نہ سمجھ رہا ہاں یہ بھی یاد رکھ ایک ملاد منا ایک ملاد, نو ملاد, منانا ہو ملاد, منانا نو ملاد والے مناونا ہولاد منا ہود والے منایا جاوے نا مولوی جی ان کی جیب بری پیسے خریدا بنس والے کھا دیا سننے والے کا بھی بن سوالے کھا دیا پیٹ بریتا پر پھر مولوی بھی سات ہزار جبی نو راضی کرنا ہو چل حسین کے موہر کے حسین پکار کے آگ کے بہتر دینے پینے تو نبی راضی اللہ۔ گل میری سمجھ لاؤ کہ کوئی نہ آواز سمجھ ہو؟ سبحان اللہ! اللہ! آ رہی ہے آ رہی سمجھ آ رہی نا ہوٹل دا کاؤنٹر نہیں ہے تقریر لگ گئی تقریر لگ گئی تقریر لگ گئی گل سمجھو تقریر لگان کا کی مطلب ہے پیسے بہت ہو جان نعرے بہت سے بجن جو نسارا دا طریقہ ہے اے ممبر رسول اللہ, صلی اللہ وآلہ وسلم دا تقریر لگن کا مطلب یہ نہیں ہوتا تکریر لگن کا مطلب یہ ہوتا ہے تقریر سنے جانی چھڑ جائے اکان پیدا ہو جاوے چور کرنا چوری کرنا چور ہے چوری جاوے دل درد خدا دل دا خوف تخرت دی فکر پیدا ہو جاوے تو جنابے والا دل دردر خیرت پیدا ہو جاوے تقریر لگن کا اے مطلب لگی نے ہاں یہاں نشین کرو یہ گلام سمجھنے والی وغیرہ ہے, ہے ہوں سواد چس والی گل ہی رہ گی بھی چس لاؤ سواد لو تو سو ہوں چس سے سواد ہی رہ گیا ہوں گی یہ دسو میں ہزور پاک سرکار دیمت شان کی دی بات بھی کرا ہاں بعد کسے بندے ایوے نہ چوچنا کوئی ضرورت نہیں ہے ادا ہوگی دی جدہ ہوگی پتہ ہے کیم جرا جی ہوں نا کیم انہوں پتا ہوتا نبز ہاتھ رکھ تو وہ دس دستا بھی کری دوائی دینی, دینی بے وقوف بندہ ہوتا ہے جہاں بندہ دکان سے چڑ جائے ہاں آئی دے ہاں میٹھی ہے تمہیں پتا شوگر ہوئی ہوئی ہے لہٰذا یہ ہے کہ تبز کرا دیتی ہے نماز پکڑا دیتی اگلی باری تو نہوائی لاستے مگر یہ ہے جی دوائی میں دے تو دل قبول کرو کبھی ایک ادھی واری استعمال کر کے ہاں دی. جو نہ گلا استعمال کر کے دیکھا دی پھر لگے گا نتیجہ دی دی دی سمجھ آ رہی بولو نہ یاد رکھو دین بیان کرن دی, دی ضرورت ہے نہ بیان کر نتیجہ پتا کی نکلے کہ انج دسلمان جنہیں بندہ ہاتھ رکھ آ کے کہ یار اے مسلمان ہے تو کافران پیش کریے بھی آسلمان ہے مسلمان انجے ہوں دینے چراغ چکنا پہنا پھر بھی سانوہ بندہ نہیں میں تو ایک ایک گل سنانا ایک ایک گل سن لو ایک گل سن لو جب محفل شریف تو چلے جاؤ گے نا رضائی اپنے منہ کر لو گے اس گل تک غور کرے میں کرزرگان کو سنیا علماء ماں کو سنیا کہ ایک سو سال تقریباً اتنا عرصہ گزر چکا ہے اس تو پالوں کی گل ہے بادشاہ مسجد نام سنیا ہوئے گا بادشاہی مسجد لاہور دیں مسجد شریف در ایک انگریز داخل ہویا سیر و تفریح کی خاطر آیا سی جس وقت اس نے مسجد دے دروازے پار کیا اردو دے لفظ عبور کیا پار کیا نا تو عموماً مسجدوں دے دروازیاں تے منگتے پنے بیٹھے ہوتے میں سور بھی لاوا گا شیر ماڑے موٹے پڑھا مگر جن کی گل میں سمجھا رہا وہ سمجھن کی کوشش کرو گا جدو گزر لگیا نا تین آر رب دے انہیں بٹوا تے رپیا دو روپیے اس وقت بڑا ماہر رکھتے ہوتے سن ہزار روپیہ لکھوں تے دو تین روپیے یا جتنے بھی انہیں انہ دے ستے دے کے نا انہیں اپنا بٹوا اس وقت واپس جیب درد داخل کیتا نا تے وہ جیب داخل نہ ہو سکیا اور تھلے گر گیا انگریز اگے چلا گیا یہ جگہ منگتا ہے منگن والا سی, سی،, سی، ہویا کی اس نے اس بٹوے اٹھایا اپنے کول رکھ لیا انتظار کے اندر بیٹھ گیا انگریز واپس جدو گزرے گا تو اس کو واپس کر دیا گا مگر خدا تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی وہ اس دروازے تو نہیں گزریا وہ دوسرے دروازے راہوں واپس چلا گیا پانچ چھ سالہ تو بعد وہ اپنے دوست کے دوبارہ پھر سیر کرنے خاطر آیا جب مسجد کے دروازے کو پہنچے نہ مگتا بیٹھا ہویا جس وقت تو اس نے انگریز کی دی طرف دیکھا پہچان لیا پہچان بعد کہ بابو ایک منٹ کھڑا ہو میں تیرے کام میں ایک منٹ صرف خیر دوڑیا گھر کے اندر گیا بٹوا لا اس واپس پیش کر دی تھا جس وقت تو اس نے بٹوا پکڑیا نا کد بٹوے وال دیکھتا ہے کد بٹوے دے اندر موجود پیسے طرف دیکھتا ہے کدے اس منگتے کی طرف دیکھتا ہے حیران ہو کے تعجب کے نے آتے انگل پاک پا کے آخر یار میں سمجھ نہیں سکیا تم منگتا ہے روزانہ سبہ تو شام تک گدا گری کرنا تو رب دات رب دات ہاتھ پھیلانا ہے تے سارے دن دی محنت بیس روپے تیس روپے بٹوے دے اندر تقریباً اتنا کو سامان ہے اتنے کو پیسے ہیں کہ تیری زندگی سوکھی ہو سکتی زندگی آسان ہو سکتی زندگی آسودہ ہو سکتی سوک سوکھا ہو سکتا گزار تیری سمجھ نہیں آئی ایک دن دوسرا گزر گیا روپیہ ہٹا کے تختی لکھ لو میں ہاتھ بن کے تمہیں یاد کرا لگیا اس وقت اس منگتے نے لفظ بولے مگتا آخر بابو گل پیسے دی نہیں گل حیرت گل پیسے کی نہیں ہے گل ببو خیرت دی ہے لگیا گل حضرت کی تبدا امتی ہیں میں رسول کریم کا امتی اگر تیرا تیر بٹو موجود پیسے استعمال کر لیا کیا متا مطلب دن ہوتا میرا نبی تیرے نبی دے سامنے تھی. تیرا نبی میرے نبی دے سامنے تیرا نبی میرے نبی نا تیرا نبی میرے نگی نا کہ تیرے امتی نے میرے امتی ویت پیسے رو میرے نبی دا شریف میں اپنے نبی دا سر نیوا کرنا ابھی اتنے ہولی ہو سر جی ہولی بن گئے ہاں سا پیر بہو بولے تعلق سنا کے پھر کے گلا سنا بولو سکھا سا پیر بہو فرما جی سارے بزرگ تشریف جی اپنی چار پائی کو ہل نہیں سکتے پانی پینے گلاس فٹتے ہیں ہاتھ پائیے گلاس ہاتھ دن آ ہاتھ کبدی اندر آتے ہیں کدے یہاں دبی کا وقت کہ پنج پن من دیا موڑیاں موڈیا تک کے دمیت دبی سفر کر لے سر اگر جوانی اینا دی نہیں رہی پھر رہی تیری میری بھی نہیں پر یاد رکھ جوانی دے اندر میرے نبی دے بے نبیفائیاں کرنی اور جوانی دے اندر مسلمانوں کی اس کا برباد کر جاتا فٹاپا ہے جتوں بڈا ہو جاتا ہے حالت چار رکھ واستے تیار نہیں ہو سجنا اصا ویٹیا وہ جنہیں جنہ وفاوا میرے مزید کے تاجدار کیسا دی خدا جی جی گڑا پانے دے حسن بھی بدا اے خدمت گزار بھی اللہ توجہ ہے سونے بولو نا اللہ ادھر سجنا اس ربھی نال بے وفائی گل سنے گا حیران جائے گا دل تھار کے گل سن میرا متیبے تاج دار لجبال کری بیٹا ابراہیم جدو سال ہو سجنا بیٹے بے دے نے جدو لاش موٹے آتی ہوتی جواب دی جاندیاں دی پر قسم خدا یہ حسین سی جس کے اپنے پتروں حسین کوئی ان جما میرے نبی کے بیٹے کا وسال ہو اپنا بیٹڑا ہاتھ دریا ہوی اکان کسی گناب نے کی لا لوگ فرمایا رب دا گلا نہیں کر رہا اتنا جتنا ہی رہا ج پیار دی محبت کی نے نے وجہ جب نبی دی دعا قبول ہوتی ہے نبی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے تسا جرا دعا کرونا گولہ نوی نیٹے میں اپنے نبی کا جواب سنیا جو تاری بنا داری نہیں بنا میرے رسورے کریم سلنا ہوتا والی مطلب آپ نے وہ دعا اج نہیں منگا گا وہ دعا کا متا بچا کے رکھی ہوئی رب دار کری قبول ہوتی ہے اچ منگنا اپنا بیٹا ہاتھ درد فال ہو جائے میرے گارا ہے پر مجرو محمد گارا نہیں ہو پانی نہ تھوڑا جا گرم کرا کے رکھو ایک اصل نہ ہا ٹھنڈی پہ توجہ میرے نبی کا جواب سن میرے نبی نے کی فرمایا فرمایا میں بچا کے رکھی ہوئی ہے کم تھوڑے راستے جدو میری امت روٹی روٹی ہوئی میرے گی کا اپنا ہو جائے. گوارا ہے. امت گوارا نہیں وہ جڑا نبی, نبی اپنی امت کا یہ جو درد رکھنا ہوئے تیرے میرے دل کے اندر اپنے نبی کا درد نہ ہو اپنے نبی دی درد نہ ہوم کا درد نہ ہو اسلام کا درد نہ ہو اپنے پیٹ نہ ہو درش میں اپنے پتر واسطے کچھ کر جا اپنے جنابے والا اولاد واسطے کچھ کر جا میری دنیا سونی ہو جائے مکان چن ہونے چاہیے میں پوچھنا اگر دنیا جوڑنا ہے اپنے خدا واسطے کی ہے اپنے رسول کی اپنے قرآن کی اج تران چالیا نبیا تیرا میرا انتظار کر آئے گا حسین والا میریا کلا جی قرآن کی باری آسمان جنابے والا جناب والا جس گھر گھر اندر گا بندہ ہے شادی ہے جانفا کرنی ہے وہ جنا جگ نو آخنا ہے اصان ناراض کر ساچیا پر ناراض کر سکتے مامیاد کر سکتے رشتے دار اپنے نبی ناراض کر اپنے بندے کو ناراض گل میری سمجھ لے کوئی نظر آل افسوس مسلمان انصاف نال مل دس ویا ہو رہا مسلمانہ گھر کے اندر چاچے ناؤ چاچا منی جی گا نہیں اگر چاچا نارای ہو جا ابے کے چہرے سے رونق نہیں آئے گی ساتھی بے, ہو جائے. دے. ساتھی بے ہو جائے گی مامے نو منا لو کیوں ماما ناراض رہا اما دے چہرے ترونک نہیں آئے گی شادی بے چی ہو جائے گی یار جنے بھی ناراض ہو ناراض کر لے خوشی آخر ٹوٹے ٹوٹے دکھنے پر اپنے یار دے اللہ۔ سمجھ آ رہی کا کوئی نظر سبحان دا دی امت نبی کا تعلق کی یہ گل سمجھاؤ خاطر نبی عزمت بھی سمجھ آ جائے گی اور ہو جائے گا ایک گل سنا بولو نا اللہ میں پر مختلف گلوں جہاں گلوں کی لوڑ ہے رب دا پران ہے کدے کہ کہل سمجھا کدے کہڑی گل سمجھا کہ تاکہ انسان انسان بن جائے سبحان اللہ. درش میرے مدی دن سلا آپ نے سال داؤن میرے رسو کری سال ری والی مسلفا اپنے محلہ والی مشکل کچھ بلایا اور حضرت اب باس اپنے چاچے کو بلایا دونوں کے موٹیا تی اپنے بالو رکھے سورت سمجھ کیا ہوگا موڈیا رکھے نے مسجد آئے نے طبیعت عالی میرا نبی چلو فرمایا میرے نبی نے فرمایا بلال کچھ بلال بلایا گیا فرمایا وہ اعلان کر دے مسلمانوں تبھی من لا مسجد آ جا نال نبی نے آخری گل کرنی ہے Souls سبحان, بلو بلو کرنی دلتے دلتے سبحان اللہ آخری گل کرنی ہے لفظ بنی جائے حضرت بلال نے دھجکا بجایا جنا رخ دیکھ کے جیتے تھا سبحان سبحان اللہ آل> سبحان اللہ او نبی انسان تو انسان رہ گئے میرے نبی خیر ایک, ایک پرندہ سی جدو میرا نبی آتا ہے سامنے جب میرا نبی جانا ہے چین نہیں آتا کدے پلیرے بہتا ہے کدے تھلے آتا ہے کدے انتے جاتا ہے کدے تھے آتا کدے انتے جاتا ہے, ہے،, ہے،, ہے،, ہے۔ سبحان اللہ میرے نبی کا ایک گدا بھی سی گدا شریف جنہ نام سور یا فور جنو پیار الاما حضرت یا فور سبحان اللہ, اللہ نبی باغ دیا درویز یہ سی میرے نبی نے فرمانا ہے عمر بلا لیا اللہ اللہ سبحان اللہ میرے نبی کا گلا شریف سجنا ادا منڈا آخلا انگریزا گول بڑائی میرا نبی انہیں سر مارنا دروازے نال ساتھی نے سبزان نبی بلائے سنے گا تج میرے نبی وصال ہو جائے میرا نبی دنیا تو تر گیا ہے ہو جائے میرے نبی کا چہرہ نظر نہیں آیا تین دن تک ان مدی دیا گلیاں اپنے سر مارنا خوان مار کے مر گیا ہے اپنی حال ہار آخر سی تیرے بنا جی نے کاج ہمیشہ وہ مادا سبھارے مشیط آجان میں گل آخری کرنی ہے سبحان اللہ سواری نیڑے کیتا ہے میری سواری جناب جناب جناب دے والا میری سواری گھوڑے دا رہے وہ مجھے لگا اج میں اس جنابے والا گھوڑے کا بدلا لینا ہے میرے نبی نے فرمایا سلمان فانسی کی سلام ارج کرتے دروازہ کڑکا دروازہ حضرت سلمان فارسی بی جی हजूर ने घोड़ा मंगाया घोड़ा लगाया सुने आपने फरमाया चाचा घोड़े की लोड़ क्यों पै गई है आपने फरमाया हजूर ने अपने यार में बदला देना बीबी बाग ने सुने है। سر بھی بردوش نہیں آپ نے اپنا کورڑا اٹھایا کوڑا اٹھا کے کورڑا ڈنڈا ہوں ڈنڈے واگ کورڑا ہوتا ہے اٹھایا ہے اٹھا پر مایا گوڑا لو گری چاچا گھوڑے نانا تقریب نہ ان شہادے اٹھے ادھر سامنے آ گئے اکثر آتے چاچا جن گھوڑے مارنے سب مار لے سی کاما تاراؤ کا پیتا جے کوے مارنے سانو مار جارنا ہی سانو مارنے اگرشا نے آخر ہات بن کے آخر شا تیا اے زبین کا نواب تھوک شریف زمین نہیں جان مارن مار مار کے ساتھی چپڑی لا دے پر نبی حدرت نے حدرت قریب گئے میرے نبی نے فرمایا وہ کاشا بدلا میں محمد بدلا دے گا جنوب حدرت کے پاشا نے سنیا ہاتھ بن گیا کمیز نہیں سی اگر تسم جی سے کمیز ہوئے گی بدلہ پورا نہیں ہوے گا بدلا اونا ہے کمیز ہٹانی پینی ہے لکھا ہے جب میرے نبی نے اپنی کمیل کے بٹن کھولے آپ سرکار نے آگے کھولے پوری مسجد کے اندر گہرام پی گیا ہے چیخ چی رو رہا ہے رہتے ہو کاشا میرے نبی نے کھوڑا زمین رکھا ہے اور نبی سرور سرکار دے جس اب نال لگ گئے میرے نبی نے فرمایا بتلا کیوں نہیں لینا ہے نجالا میں نوکر سوچیا چلو میرا, میرا جسم, تو جسم لگ جائے میرے سے بھی دو دستیاں حرام ہو جائے گی جب میرے نبی نے سنیا ہے میرا نبی مسکرا پیا ہے فرمایا یار جنہیں چرتی ویف روکا شا جو ہے کہ کوئی نا تو تھوڑی جو تقریر کر لیے یا چڑ اللہ چاہ رہ سور ہی کوئی نی کہ قوم جو آدھی بن گئی مجا مجال جی کسی تھان سے ٹکے آ ہائے <تصفيق> جی حسین نے لے چڑھ کے قرآن پڑھا ماں نے پڑھایا بھی تو قرآن ہی ہے ماں سورے سوے فلم لا کے دے ویخ پتر اب گلیا بازار چن سلطان رائی بن گی مکھانا تو ہو پھر محفل شریف دی ہوئے تو پھر انہیں اتنے بھی تماشا بنانا ہی سبحان اللہ ہم وفادار نہیں تو دلدار نہیں تماشے مک جان چ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وقت ہوں نا ہالے تک اندر خون دی گرمی ہے جی مک جائے گی تماشے بھی آئی ہے نا, اللہ، اللہ، نا سنا سونا توجہ علامہ اقبال کا نام سنیا اللہ اقبال رحمت اللہ کتاب ع سر چنا چاہیے دیکھو کہ بات ہے ابتدائی تعلیم قرآن لکھی تھی اپنے گاؤں کیڑی انگریز ہری جگریز تعلیم اپنے مقابلہ نہیں ہو سکتا پھر بھی ہاں تو ہوں حالت کی بنی پی ہے ہوا ہوے لگڑا آخن کے آف ہی بنا اک بھوا کے کے رکھ پکل ٹوکل لٹار ہاں یہ کام پی کام سی کام ڈی کام حرام کام یہ بڑیا دکری لے کے لبری چیسی قرآن پتا لگتا ہے او جی روزے ہو سارا انگریز نہیں دتا رب حالت بڑی آج کل جیب بنی ہوئی منڈا چکیا ہوگا نا کسی نے تے پینٹ شرٹ پائی ہوئے گی ما چکیا ہوا کسی آتا بھی تیرہ پتہ تو سد کے جاؤ انگریز بھی ہے لگا بڑا خوش گا یہ میرا کمال نہیں ہے نا مما جی کا کمال ہاں جی اگر آخو چاہیے سکھ پا لگتا گربان تو لو سی ہوئے کافر سمجھے حالانکہ ہے دونیں کافر سمجھے نہیں جی سونے کافر جی آخر انگریز پہ لگتا بڑے خوش جی آخیا سکھ پہ لگتا ہے اگریزا بچیا وہ چلیا صرف اندر جہاز دیکھ کے اندر سی سارا چیاں ویس کے قوم کا دماغ خراب پھر وہ چلریز نے اگر جہاز بنایا تو چل میرے بابے فرید کے دربار سے انہوں نے جہاز بنا اندر کو کمی سی نہ خطرے بن جائیے مرضی ہے بقا سڈے وڈیوں نے کوئی کمی کوئی نہیں چڑی ہاں جو ہے نا فرمایا ماوی سن کدے قسم خدا کی کر کے لوڑیاں ہوری دے تو پتر سو جا سو جا بلا آ گئی گل سمجھے بچپن کے اندر ہی جل چ بل کتنا کھاؤ بہ جان پی بہ <تصفح> <دے تصفح> <تصفح> <تصفح> کے تیار نہیں ہوں <تصفح> <تصفح> پردا <laughs> کہ خبردار, خبردار, خبردار چڑی بھی پر نہیں مار دی میں پرلے پاس ہو کے ویک نہ چڑی پر نہیں مار سکتی سلطان بڑھ کا مار یاد رکھ لے آ پیاری ہوئی جان دے چڑی میں ہر جو ہے نا تم ایک گل نہ سنا اپردی اللہ سجنا اللہ لام فرمایا وہ مسلمان کی تیری عزت پدارا دے اندر رولت ملا دین بنا لوین جی گھر واستے بنایا ہے تو آدھے آپ لوگ کا گھر گل نا دے اجنا سنانا کربلا گلیں تو تنگیاں اج نا ہے جدو جی میرے امام علی وقام امام حسین کا بھی سال لگا ہے آپ اپنے سامنے تو بھارت شریف لے آن لگے انے. بیٹیاں نے میری کوئی نصیحت کر دے کوئی گل سمجھا دے دیواری میرے امام حسین یارا آ جن موڈے ہوتے بہتر لاشا دھوئیا منہوش کتوں رہی پر میرا حسین میں انہ گل کرنا شادی گل نہیں ہے دلی کی گل سنا لگ مغل بادشاہ بہتا پڑھا لکھا بن جا دن بیٹھو مزاق بنی گئی اج جا بہتا پڑھا لکھا بن جانا ہے سو میں عورتوں گھروں کے اندر بٹھا خدمت کرے باپ کی شہر دی خدمت کرے دی حق مارے گئے پر دین ستر ستر دے سامنے پانی لے کے آزاد ہو گئی ہے سات سا لوگ ہو گئی تمہیں پتا نہیں ترقی نہیں آئی نے ان بسان چلا چڑیا نے پانی پلان واسطے کہ اور ڈب کے نہیں مار جنا مسلمان جیسے پڑ کے پانی پینے بوتل پی رہا کڑا کڑا کر کے کھا رہا سامنے وہ تو مسلمان گیرت ہوتی سی محمد بھی نکاسی کافر کپڑے ہاتھ لایا ماری عزت کی بچا کراچی سمندر اندر کنارے تلو کے آواز ماری اپنی کتنے ارب دن محمد نے خون نہیں سی جواب سواب ہے خون کا رشتہ ماں پیو قائم کرتے پانی پلانیاں ہو گئی روٹی کھا گزارا کر سکتا پر اپنی جیبیاں کپڑے سی کے چال والا <تصفح> اج کل قوم کا دماغ خراب ہوئے ہو جا بارش نہ کی کرتے ہیں بجائے اس سے بھی اصل دعا کریے جیڑا بابا گلی چ لانگ آئے گا پھاڑ کے آدھے سر سے پانی گا بیچے بابیا گھر بابا گلی چ لگ رہے سر چپ یہ بارش لگ سب نہیں کرتے جنا بڑے بائی جی بستامی بیٹھے ہو درش لوگ پتہ ہی نہیں مور بادہ دے بارش نیو لوگ کا خدم لگا ہے مور بھی پی کٹھے ہوتے بھی کٹھے میدان چپڑ گئے نے رب دار دعا کرنا ربا بارش ربا رب بار دعا رہے دے پر ایک قطرہ دیا سامان بڑے پریشان بڑا ہی آو گیا کھلوتے ہوئے مجمے کے اندر جگد سامنے تب تو اٹھ آتے پے ایک اٹھتے جوان بٹھے داری ماما شریف چے کپڑے پائے دوسری سواری اتنے پالکی رکھی ہوئی پتا نہیں نوجوان اپنی سواری ہے مجمے کے قریب آیا آدھا یارو کھا ہوجو میں کھا لے لے کاستے کٹھے ہوئے دسیاں گیا بارش نہیں ہوگی ستوا کب واسطے آیا ہو. نوجوان آخر اگر متوجہ پتا پایا پیچھا حالے تک ہاتھ بچوں بار کڑ کے منہیا آسمان پتلا داریام بار بارش ہو گئی جل چل ہو گئی لوگ اس نوجوان کے کول کٹے ہو کر آئے آتے کہا مزی باپڑے کہ قرآن کی آیت بڑی اگو نوجوان آخر مزید بڑی اونچی ہوا شان سے بڑی اونچی ہو میں تو وسیلا پایا تا وسیلا پایا نوجوان آخلا ہے آ سی کام تک بڑا چنگا لگتا سی میں کرنی ہوں اج جناب والا جب بارش نہیں سی ہو رہی میں اس چادر کا واسطہ پایا آخیا ربا مہربانی کر دے پرتا تل پسند بارش دے دے نو بارش دے دوں پیڑ کر دینی ہیا اگر اپنی چاچر کا وسی نہ چھوڑے اصل تقدی مت دے پر اس بیو رد نہیں مرگے اسلام تم ایک مسئلہ سمجھا کوئی بندہ پیار ن لے آج بچے شرارت کر رہے ہیں کسی ہو جگہ تو اٹھا کے بٹھا دا مگر نہ کے کسی پسے بالا کرنا بھائی سارے کام اور جمنا بھی اور سامنا بھی اور میرے لگا تو گل یاد آئیے اس طرح کتاب تھلے رکھی ہوتے جتیاں خرید واستے گیا وہ جتیا کتنے ہوں شیشے شو کے یہ تو پتا لگتا ہے قوم میں علم دی لوڑ نہیں جتیا سمجھ آئی ہے تمہیں ایک مسئلہ سمجھا مسلا سمجھ توجہ اللہ تعالی نے جی جانور ہے نا جانور بڑی اتنے گل سمجھانی گل ممکن لگے بس ختم کر توجہ اللہ تعالی نے جڑے جانور حرام کیتے نا جی جانور حرام ہے نا گیاں سفت وجہ جی جانور بھی گیا گفتان کی وجہ اچھا دس وہ گیا سفتان کی وجہ ایک پرچی کی آ گئی ہے سارے ادھر ویکنڈاچی میرے بال دیکھو پرچی ہو جائے میں پڑھتے نہیں جاب تو ہاں پریشان نہیں ہونا کوئی ایسا اور سوال نہیں صرف میرا جب جواب نہیں آئے گا سوچنا پہ پتہ نہیں جب ایسی ویسی گل نہیں تو میرے بال ویخو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جواب آ جائے آدھ نے خون کا بہت اثر دھت اثر ہوتا ہے ہون کا بہت اثر, اثر, اثر تاں کر کے منڈے نا وہ ٹھلی کھڑے بٹے مار کے تے شیشا پن دے مکے مار کے کوئی بھی نہیں آتا چنگی ماں کا دھوپ پیتا سارے آدمی گندی ماں کا دھوپ دی پیتا دیکھو کتی کرنے <تصف2> <تصف2> <تصف2> <متحد> <touchdown> میرے نبی نے فرمایا بھی اگر مزدور مزدوری کرے تو پسینا خوش ہونے تو پہلا کی کرو مزدوری دے دو جدو جی انگریز کی تلیم اپنی روز نو اپنی تو منڈے پھر کی کرتے ہیں اگلا کرایہ منگے پسینا الٹا چھڑ چڑھتے ہائے ہائے گاؤس پاگ سرکار آئے سنا ہوں گاؤس پاگ وہ لوگ ہوں پھر کتوں رہا عظیم انسان سی ایک سیب کھا سا بخشوان واسطے ٹور پائے سن او اپنا بھی یہی حال ہے نا جدو تو لگ رہا ہوں گنیا کرو منڈے چمڑے ہو جی پیو پانی لاؤں میرے واسطے بھی کٹی ہوئے لب کے نہیں مر رام خان ایک خطرہ بندہ کھاوے ایک پی خطرہ پیوے لکما کھا وے چالی تین نماز قبول نہیں ہوتی تین نماز نرچس آئے گی سواد آئے گا سونے مسلمانی شاید سا مگتا سار جی سال تک انہیں دکھ سکھ چاہ کے مگر پیسے انہیں لائے نہیں رب نا دینا آپ کدی صاحب چیتے رہے نہ اپن سو یہ سب جب وقت آئے گا تو پھر پتے لگ گیا گل سنا یہ رکھ لیا جی جی جی کرے کرنے کھچیا کسم جی جی. خدا بندہ گند کھا لو اس نے میں تمہیں صحیح گل کا کرتا مسلمان دا حق مارنا دھوکھا کر کے کھانا میرے رسول پاک سرکار ایک بار بازار گندم پی سک بندہ گندم اے ویچتا کنک پہ ویچ سی حضور پاک پیا ویچتا ہاتھ مارا تھلے والی گندم آئی نا وہ گلی آئی آپ گزب آ گئے رحمت لال نبی گزب آ گیا نے فرمایا کا دھوکہ پیا کر رہے مسلمان ہو کے مسلمانوں دھوکہ کر رہے آپ گزب آ گیا سمجھائی اگر یہ بولے تو میں یہ کام گلت کے سونیا اے تو پھر جب مرا گے نا تو پھر پتے لگے پاگل سمجھتا ہے پر اس پاگل کی گل سننے پتا لگے گا سیادے نال سیادے نال وی گر گیا سردیاں کا موسم ہے سارے دیلی کم بار دی تھکی ہوئی جناب والا شاہ پہلا میں اٹھ پوا گی میرے جاگ آ جائے گی ہاں پر خدا نیا وہ لمبی نیندر آ گئی جدوشاہ ڈنڈے مار بھی ڈنڈے مار یہ میرے پستر کی توہین کی وہ جلاد جی اگے بدیا ڈنڈے مارن والا انہیں ڈنڈا پہلے ماریا نکرانی چیخ پی ہے جو پانیاد رہی دماغ خیال <سؤال> پیدا ہوئے सुनिए पानशाह बजया छत के उ किसी के टुर आवाज आई है आवाज मारी है छत टुर گیا ہے میں اپنا اوٹ لبیا ابو ابراہیم بن ادنے آئے پتیا خراب نہیں ہوا کتنے اٹھ بھی چھت تو لگے اگو جب مل ابراہیم بن دم یاد رکھ چھتا استعمال نہیں دے نوین پلنگاؤ نہیں لگتا ہوگی مسلیا لگتا ایک گالے ہے سنے ادھر میں آدھے سپ کا ڈیں گ کدی ختم نہیں ہو سکتا اوی ہے نا جا سپ ہوتا ہے نا سپ یہ ریشہ ڈنگا ہی ہے جی ٹرے تو ڈنگا جو کھلو جائے تو منٹ پھر کی ہوں ڈا ہوں ڈا ہر بھی ڈگا مگر جب کھوڈ چڑتا ہے نا کھڈ سپ ورگا ڈنگا بھی سدھا بزرگ فرما نے انسان آ سپ ورگا ڈیںگا بھی جس وقت خوڈ چڑے ہو جائے انسان تیری خوڈ قریب ہے سپ سیدھا ہو جا انسان سپ سیدھا ہو جائے سپ سیدا ہو جائے تیری میری قبر والی خوڈ یہ جدو جی جا گے پھر پتا لگانے بھی جنت بندی یا خوڈ ہی رہتی یہ پھر مرا گے تو پتا ہی لگن گے نا تو کچھ کہہ گال سمجھا رہے نا اور سمجھا گال مقاما دو ددان ہیں نا وہ سمجھاوا گل مکاو دھانے اثر وہ خیر وہ گلتے ہو گئی سی بھی جنے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیتے نیا گنیا سفتانی ہو جاتا حرام ادھر ویکو کتا ہر ہری ہڈی ہے گدڑ حرام, حرام بوزدل شیر کپڑے خنزیر بھی حرام کیوں یہ بے بےغیرت جانور یہ بے حرام کی نے کیتا بےغیرتی نے کیتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ جڑے حرام جانور ہیں یہاں ذبا کرنا جائز اگر یہاں کو ذہا بندہ کر بھی دے بھی نا یہ حلال نہیں ہونے لگے مگر ایک مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ نا جائز نہیں دکے نہ تقبیر پڑھ کے اس طرح ذبح کر دے جائز نہیں ہے کر دے بے. حلال نہیں ہوگی مگر یہ بھی کوشش دا ٹکڑا اگر جسم نال لگ جائے نا نماز ہو جائے جنوب آتے الال نہیں پاک یہ تقریباً مسئلہ کوئی فکا شریف دیا جی مسلے والی کتاب ہوا بچے مطلب بھی نہاری پنجا کتابوں مسئلہ لکھا گل میری سمجھ ہے حرام جانور حلال پاک ہو بھی اگر جسم نال گوشت دا ٹکڑا لگ گیا مگر خنزیر ہے نا خنزیر لکھ تقبیر پھر کدے پاک بھی نہیں ہویت اندی غیرتی نے شراباک کا مسلا پتہ لگتا ہے ہے ہے کر دے گا. مگر جیو... نہ رکھے پڑے ہاں مسئلہ دس لیئے مسلے تو بعد پھر آپ گل ختم کر دے مسئلہ میرے کو پوچھا گیا کہ بیبیاں کا جڑا ملاد ہے یہ بارے کی خیال ہے پھر ساؤنڈ لانا جڑے کام کرتے نہ اور میں ہاتھ بان کے کس طرح آ تو سنی مسلک چھڑ دوں مگر نہ سنیا بدنام نہ کرا جذبات جڑے مسلے حل دل کریبیا کا آتا ملاد تیری سورت بنی ہوں پورے ملے چ گونج رہی ہوں نے سہی دسیا جی تو دل آخر بھی اس طرح دے کام کی اجازت ہوا قرآن جا تو گھر پیرے اور رکھا جی بھی جا تو زیور پایا ہے ان کی آواز زبان تک نہ جائے میں جی بی, بی آخری میں سہی ہے تو فرد پتہ دشان سے بیان کرنی ہاں میں گل کر ڈراما نہ بناؤ سی اثر مذاق نہ بناؤ گا رکھو سلام یہ دسو ملاد وڈا یا نماز وٹی ہے نماشی نماش پڑھن پڑھنے واستے اور آن دی اجازت ہے سب کتابوں اجازت نہیں ہے کھیڑ بنا دیو مذاق بنا دس وقت دن گل کر چلو میں ممبر سے بہ کے گل کیتی مسئلہ دسیا تو سا جا کے گالا کڈو گے جو ہے جو ہے جو ہے فلاں فلا تو تادا چس تا چسکا پورا نہ ہو سی اگو ممبر سے بہ کے دیو بندیاں بھی یعنی جب تو سا دینا جیسا دینا مجھے ای گل دسو نہ لے ادا سونا پڑھتی ہے ایویں خام خائی بولی گیا جل کر چسکا پورا ہو گیا جرا مسلک کی بدنی ہو گئی تیرے چسکے دی وجہ سے اگر کوئی بندہ سنی مسلک چھوڑ کے چلا گیا تو دس رب ن تم کی منہ مکھا گا پہاڑ مداق نہ بناؤ ملاد جی کرنا بیبیا گھر کے اندر بیٹھ تو روشی پڑھ پڑھ کے زور پا سرکار بارگاہ دن پیش کر ملاد یہاں حضور پیار چڑھا ہے منتو دسو کدے یہ نمازہ بھی پانچ پڑی ملاد سننے واسطے پرلے محلے جانا تو گھر دن دا نماز نہیں پڑنی ملاد کا کیا فائدہ ملا تو سبق دینا ہزار تو ہزار تو جنازہ نکل گیا پھر ملاد حضور پہ باہر گاج کبور اس ہو سکتی نبی غیر کافران دیا اور تا دی سیران و کی عورتیں دیرا کو کجدا رہا ج آدی امت دیاں بچیاں بیٹیاں بے اپنا ہوگا رنجیدہ ہوا نہ بناؤ شریعت انو نہ چار دن دی زندگی ہیں اگر اج مزاق کرو گے تو قبر دے مزاق بن جائے گا تقریر میری ہوگی پوری اگر کسی بندے کو کوئی اعتراض ہو بھائی شیخ صاحب نے مجھے سدیا تقریر میں بڑیاں گرم نہیں ہے اگر کسی سوال ہے رکھ سکتا میں ان کا جواب پیش کوئی اعتراض ہے میں چلو جی پیر باؤن کا شیر پڑیے تو مکائی